بسم اللہ الرحمن رحمۃ الحمد اللہ و رحمت علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہشہ واٹس ایپ گروپ الباطۂ باقی تمام برادر خوانصما سلام برس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو اٹھاسی اور دعوت شریف کے اندر اورادریہ میں ہی ہمارے دس سلسلہ چل رہا ہے اورادشرہ نمبر سینتیس ہاں جی چل رہا ہے مجموعی طور پر آج کے درج ایک سو اٹھاسی ابلک سینتیس کے طرز سے آج کے درس کو ظاہر کیا جا رہا ہے اور ہماری سلسلہ درست جو ہے اوراد اشراء میں سے کا دوسرا سورہ سر نبا سورہ سرت سالون کے مختلف جو ہے آیات کے توجہ و ترجمہ میں ہم لوگ اس میں ترجمہ ہو رہا ہے اس میں سے آیت نمبر تیرہ تک جو ہے اس سے پہلے درس میں ہو گیا تھا تو آیت نمبر تیرہ میں علامہ فرمایہ وجا النا شراج ہاں جی اجالنا شراج وہ حاج اور ہم نے ایک چراغ یعنی سورج کو ایسا قرار دیا کہ وہ وحاج ہے جو ممبئی نور بھی ہے اور حرارت بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج سے نور اور حرارت دونوں کو سورج میں جمع کیا اور دونوں کو اس سورج کے اندر قرار دیا ہم نے ایسا چراغ قرار دیا دی اس آسمان کے اندر جو ممبئی نور بھی ہے اور ممبئی حرارت بھی ہے تو سورج کے بارے میں کا آپ کو کچھ معلومات دیا تھا ہاں کہ وہ کتنے عظیم موجود ہے زمین سے کتنے دور فاصلے پر ہیں ہاں جی اور اسے سے کتنا ہے اور کتنی جو ہے زمین سے اس کا فاصلہ جو ہے کتنے کروڑ میل فاصلے پر ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتایا تھا اور اس طرح سے سورج کی عظمت کا آپ کو ادراق ہوتا ہے تو سورج کی عظمت کے اندراق سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس کی بے نہایت علم بے نہایت قدرت اور بے نہایت حکمت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے تو اسی آیت کے ذل میں ایک تھوڑی سی مطلب رہ گئی تھی تو سورج کی عظمت کے حوالے سے تو زمین سے سورج کا جو ہے اتنا دور ہونے کے باوجود ہاں چونکہ زمین سے جو ہے اس کا فاصلہ نو کروڑ تیس لاکھ میل ہے نو کروڑ تیس لاکھ میل یہ کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہاں تو اتنا دور ہونے کے باوجود مناسب مقدار میں روشنی بھی پہنچا رہا ہے سورج سے ہمیں جس کے باعث جو اس کا اس زمین کا چپا چپا روشن ہے اور مناسب مقدار میں حرارت بھی فراہم کر رہا ہے سورج ہمیں جس سے انسانی حیوانی اور نباتاتی زندگی برقرار ہے زمین پر تو زمین سے اس کی مناسب دوری اس کے طلوع و غروب کا نظام سورج کی موسموں کا تغیر و تبدل اور رات کا آنا جانا ہر چیز جو ہے پکار پکار کا اعلان کر رہی ہے کہ اس کو ممب نور و حرارت بنانے والا اس کو مناسب دوری پر رکھنے والا اس کے منظم طلوع اور غروب کا لائح عمل مرتب کرنے والا قادر ملغ بھی ہے حکیم بھی ہے اور عالم بھی ہے تو وہ ذات جو ہمیں صورت جیسے عظیم موجود کو ہاں یہ جی خلق کر سکتا ہے تو کیا یہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے تو یقیناً جو انسان جس جو صاحب عقل ہو تھوڑی سی بھی اس کے پاس عقل ہو تو وہ آرام سے قبول کر لے گا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ عظیم وجودات کو پاک نے خلا فرمایا تو انسان مرنے کے بعد دوبارہ خلق کرنا کوئی مشکل چیز سے نہیں آگے آئڈ نمبر چودہ سے آگے ہمارا اس کے اندر چل رہا ہے تاک فرمتیں و انزل نہ من الم مان سجا جا اللہ کی قدرت نمای ہیں یہ سب اللہ فرمات و انزل اور ہم نے نازل کیا انزل و انزال نازل کرنا اللہ اور ہم نے نازل کیا من المعرات مان سجا جا مؤثرات جو ہے ایک تو اسرات کمانا جو ہے وہ ہوایں ہیں جو آبائی ہیں جو بادل کو نچوڑتی ہیں اور بارش برستی ہیں اتو ہوائیں دوسرا جو ہے مواصرات سے مراد جو ہے موصرات ان بادلوں کو کہتے ہیں جو بارش کے پانی سے لدے فندے ہوتے ہیں بارش کے پانی اس کے اندر خوب ہے بہت زیادہ مقدار میں بارش کے پانی لدے ہوئے ہاں جی اور اٹھائے ہوئے ہیں بارش کے پانی وہ بادل ہے لیکن اور ابھی جو ہے انہوں نے برسنا شروع نہیں کیا ہوتا ہے برسنا شروع نہیں کیا ہے ہاں جی لیکن جو ہے پانی اس کے اندر جو ہے بارش سے لدے ہوئے ہیں یہ بادل تو یہاں پر ویسے یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ عربی جو لغت کے مشہور لغوی جو ہے فرا نام لغوین کا نوی ادبی ہے کہتے ہیں الموسرات الصحاب یہ انجل و علم یم کا ہے صحاب یعنی وہ موسرات وہ بادل ہیں جو اپنے اندر بارش کو جلب خیا ہے لیکن ابھی بارش جو ہے بارش کے پانی کے لئے ابھی وہ بارش برسنا شروع نہیں ہوا ہے تو اس قسم کی بادلوں سے بھرپور یعنی پانی سے بھرپور بادل کو جو اپنے اندر سمویا ہوا ہے اس کو مواصرات کہتے ہیں تو اللہ ہے اور ہم نے نازل کے موثرات سے یعنی ان بادلوں ایسی بادلوں سے جو پانی لدے ہوئے ہیں پانی سے بھرپور ہیں اس بادل سے ہم نے نازل کیا کیا نازل کیا سجا معجا سجاجا مع جو ہے ما پانی کے معنی میں ہے سجا جن کے معنی صبابً مدرارن ہاں جی مدرارن کے معنی میں تو یعنی پانی کا زور سے گزرنا موصل دار ٹپکنا اس معنی میں یعنی تجمہ پھر یہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہیں اس کی قدرت نمائی ہے ہم نے برسایا انزلنا ہاں ہم نے برسایا نازل کیا امن المصرات یعنی بادلوں سے مان جا موصل دار پانی یعنی بارش ہم نے بادلوں سے موصل دار تیز برسنے والا تیز تپکنے والا ہم نے پانی نازل کیا یعنی ہم نے بارش برسایا بادلوں سے ہم نے بارش برسایا ہاں جی تو موصرات ایک معنی یہ بھی ہے مراد وہ ہوائیں جو بادل کو نچوڑتی ہیں تو یقیناً جو اسی لفظ معاشرات کے اندر بادل کا معنی بھی ہو اور جس میں جو پانی سے لدا ہوا ہے اور اس بادل کو نچھوڑنے والی ہوا کا معنی دونوں ساتھ ہو کیونکہ ہوا جو ہے اس بادل کو ساتھ لے کے چلتی ہے اس کھلی آسمان میں حالانکہ اتنی عظیم جو ہے پانی کال پتنیک کتنے اربوں لاکھوں جو ہے ٹن پانی پر مشکل بادل کو ہوا اٹھا کے ہوا لے کے چلتے ہیں تو یہی اور یہ ہوا جو ہے اس کی دباؤ سے اس سے بادل کے اندر سے پانی بارش کے سر میں پھر ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے تو ان دونوں حقیقتوں کی طرف اشارہ ہو تو اللہ ہیں ہم نے نازل کیا ہاں جی بادلوں سے مان سنجادہ تیز برسنے والا پانی موصل دار پانی یعنی بارش برسایا تو اذن گرامی ہم غور کریں تو یہ بھی کس کی قدرت ہے ہاں جی اگر اللہ تعالی نے اس بادل کے اندر کیسے عظیم نظام رکھا ہے کہ یہ پانی اس کے اندر جو ہے ہاں بعض بس اوقات ایک ایک ہفتہ بادل کے اندر سے پانی جو ہے ایک ہی شہر میں برستر رہتا ہے ہاں جی تھوڑا تھوڑا قطرہ قدرہ ہو کے اگر یہی بادل جو ہے یہی پانی اگر ایک ساتھ جو ہے ایک ہی ساتھ اس جگہ پر گرا دیں تو وہ علاقہ تو اسی لمحے میں تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اس کا کوئی وجود یا صفائی اسی سے مل جائے گا لیکن وہ الجم سے قطرہ قطرہ برساتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے برساتے ہیں وفے وافے سے برساتے ہیں یعنی وہ بادہ چونکہ اس کاغذات کے اختیار میں ہیں اس کے حکم کے ماتاحت ہے ہاں جی وافے سے تھوڑا تھوڑا کر کے برساتے ہیں تاکہ وہ بادل ہم وہ پانی بارش جو بادل سے نیچے گرتا ہے ہاں جی تب آتا ہے وہ ہمارے لیے مفید ہو ہمارے زمین کے لیے ہماری کے مفید ہو اور تواہ کُن سیلاب کا سبب نہ بن جائے ہماری مکانات کے تباہی کا سبب نہ بن جائے اگر یہی پانی ایک ساتھ گر جائے تو کتنے ہی مضبوط مکانات کیوں نہ ہوں ہاں جی تو وہ بھی تواہ و برباد ہو جائیں گے کیونکہ جب اس کے اوپر لاکھوں ٹن پانی ایک ساتھ گر جائے تو کیسے باقی بچے گا کیسے سلام اللہ رہے گا لین وہ اللہ ہے جس نے جو ہے جس کے اتنی دقیق نظام اس کائنات کے اندر ہاں جی کہ ہر چیز اپنے ایک سسٹم میں چل رہا ہے اور بشر کے حل لحاظ سے فائدہ مند ہے اب یہ بارش اللہ تعالیٰ نے ہاں بادل سے بارش, بارش بارش کا پانی برسایا کیا یہ بے مقصد برسایا نہیں بلکہ لینو خجب ہی ہب بناباتا تاکہ نکالیں اخراج یوخرجو نکالنا، تاکہ ہم نکالیں ہاں جی متعلق کیسے غلط ہوں تاکہ ہم نکالیں بیہ بھی اس پانی کے ذریعے سے ہپ بم بنا پاتا ہپ جو ہے دانے کو گلتے ہیں مراد اس سے اناج و دیگر غلات، گندم چاول وغیرہ دالیں یہ سب مراد ہے یہ سب فصلیں جو ہے دانے کی شکل میں ہیں جتنی چیزیں وہ سب ملا اللہ تاکہ ہم دانے اگائیں اسے سے غلط اناج اگائیں اسے سے انسانوں کے لیے ورنبات اور نباتات نبات سبزی اور نباتات اگائیں تو اللہ موبائل ہم نے بادل سے پانی برسانے کا جو ہے مقصد ہمارا کیا ہے بے مقصد نہیں بلکہ تاکہ ہم اگائیں نکالیں اس کے ذریعے اناج اور سبزی تاکہ ہم اس کے ذریعے جو ہم دانا اور سبزیاں اگائیں تمہارے لیے تو یقیناً جو ہے دانے اور سبزی دانوں میں جو کچھ انسان کے مفید ہے کچھ جانوروں کے لیے اور نباتات میں جو کچھ انسان کے مفید ہے کچھ جانوروں کے لیے اور دونوں کے حیات جو ہے انہی دانوں اور انہی نباتات سے مابستہ ہے اللہ ہیں ہم اس بادل کے پانی کے ذریعے تمہیں یہ چیزیں نکالتے ہیں وہ جنتِ نالفاف دوسرا یہ کہ ہم ان بدلوں سے یہ پانی برسانے کا دوسرا مقصد یہ کہ جنات اور تاکہ ہم نکالیں اسے دانے اور سبزیاں نکالیں وہ جنات اور ہم نکالیں اسے پیدا کریں نکالیں ہاں اسے اگائیں اسے کیا جنات جنات جو ہے باغات کے معنی میں الفافن گنے تاکہ ہم چونکہ اسی پانی کے طرح سے بارش کے گنے باغات جو ہے تمہارے لیے اگائیں اور اس بارش کے پانی کے ذریعے گنے باغات ہو گئے ہیں تمہارے لیے تو نظری وکیناتوں کی توزیش ہے کہ یوں بادلوں سے جو بارشوں کا موسل دار برسنا بے مقصد اور اوش نہیں بلکہ بارشیں برسا کر ہم انسانوں کے لہر ہر طرح کا اناج حیوانوں کے لہر قسم کا چارہ ہوگاتے ہیں اور اس کے پانی سے گنجان باغات پیدا کئے اور جن کے شاخوں پر جو مختلف ذائقوں کے رنگا رنگ پھل تمہارے لیے تیار کیے پاک پاکزات نے یہ سب چیزیں اللہ کی قدر قدرت ہے ملقا اور علم محیط کی واضح اور روشن دلیل ہے تو اب ہاں جی اللہ یہی فرمانا چاہتے ہیں پس انسانوں تم انصاف سے بتاؤ کہ یہ باقدرت و علیم جاننے والا حکیم حکمت والے ذات کیا دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو یقیناً جو ہے تھوڑی سی بھی عقل و شکور و شعور رہنے والا بندہ بولے گا کیوں نہیں اے ذات تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور تو ضرور جو انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا آگے فرماتے ہیں ان یوم الفضل آج نمبر ستارہ میں ان یوم الفصل کا عمقاء تھا ان بے شک یوم دن کے معنی میں یوم الفصل فیصلے کا دن ہاں جی حق اور باطل کو جدا کرنے کا دن بے شک فیصلے اور حق و باطل کو جدا کرنے کا دن مراد قیامت کا دن جس میں یہ فیصلے ہوں گے کان میقاتہ یعنی خرماتین کان نیکہ مطلب کیا بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے میقات کے معنی معین اور مقرر اللہ بے شک جو ہے فیصلے کا دن ایک معین اور مقرر وقت ہے یعنی قیامت برپا ہونے کا دن ایک معین اور مقرر دن ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے ہاں جی اس کا علم اللہ نے ہر کسی کو نہیں دیا ہے تو اس دن کیا ہوگا ہاں جی کہ یوم یون فخر سوری فتح تون اللہ فرماتے ہیں یوم اس دن یون فاطل نمبر اٹھارہ میں یون فخر نفاخا یین فاخوش ہے کو مارنے کے معنی میں تو یوں ہاں جی نفاقا یون فخر تو یون مچھول ہے تو پھو مارا جائے گا یا پھونگ مارا جاتا ہے تو پھونگ مار یا مارا جانا صحیح جو معین ہو اس دن مارا جائے گا پھر سور سور حرن نطی قط کے کسنا ہاں علیہ السلام پھر شو میں مقرف ہے اس کا اللہ نے اسی کام پر معمول رکھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جو ہے وسیلہ خطرناک آواز نکالنے کا ہاں جی ہرن کا رکھا ہوا ہے کہ اس کو حکم ہوگا تو وہ دو دفعہ سور پھونکیں گے پہلی دفعہ سور پھوننے سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گا اور چٹیل میدان بن جائیں گے پھر کچھ عرصہ دوبارہ سور پھونکے گا تو آدم سے تو تمام موجودات زیروح جو ہے پھر قبروں سے نکلیں گے زمین کے نیچے سے نکلیں گے اور میدان قیامت پہ آ جائیں گے تو الحمت یومفِ سور ہی اس دن جو ہے پھونکا جائے گا سور میں ہاں جی سر پھونکا جائے گا تو یہ دوسرا پھونکا یہ دوسری جو ہے عیسا مت یہ دوسری دفعہ پھونکے جانے والے سور ہے جو قبروں سے لوگوں کو نکال کے میدان عشر میں لایا جاتا ہے تو یا آتون افواج ہاں جی تو سر پھونکا جائے گا سورین ایک ایسا آلہ ہے جس میں پھونگنے سے بہت زیادہ خوفناک آواز نکلتی ہے یہ کل قیامت محسر اسرافیل کا یہی ڈیوٹی ہے تو افواج ان کے معنی فوج در فوج گروہ در گروہ کے معنی میں ہاں جی گروہ در گروہ کے معنی میں. تو تجمہ کیا ہوگا یوم فاحف صور فطاط الفواج ہے یعنی جس روز سور فوں کا جائے گا حضرت اسفائل اسرافیل کے توسط سے تو تم گروہ در گروہ یا فوج در فوج چلے آؤ میدان حشر کے طرف ہاں جی وہاں حساب کتاب کے لیے تم سب وہاں چلے آؤ گے اور فوتیاتی سماؤ حکان پھر اس دن مزید کیا ہوگا فتح فتح یافتہ کھولنے کے معنی میں فتحت کھولا جائے گا آسمان آسمان کھولا جائے گا تو فقا ہو جائے گا اوازن اواول دروازے تو دروازے کے معنی میں باپ سے جمع اوا تو اس کے معنی کیا ہے اس جب آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہاں جی بند کر جائیں گے ہر طرف سے دروازے ہی دروازے بند جائیں گے اور جب آسمان کھول دیا جائے, جائے گا تو اس میں متعدد دروازے بنیں گے اور پھر فرشتوں کا آنا جانا ان دروازوں سے ہوگا میدان قرض قیامت کی اس عظیم فیصلے کے لیے ہاں جی اس میں جام اب فیصلہ ہوگا ہمیں عمال تعاصم گے حساب کتاب ہوگا اس میدان قیامت میں ہاں جن کی شفاعت ہونا شفات ہوگا پھر جنتی جنت کی طرح جہنمی جہنم کی طرف لے جائے گا وہ نمبر 20 وہ سعرت الجوال و, و فقان سرابا فرماتے ہیں سیرت سیر و چلایا جائے گا حرکت دی جائے گی فلم مچھولے حرکت دی جائے گی چلایا جائے گا جبال پہاڑوں کو پہاڑوں کو چلایا جائے گا تیزی کے ساتھ تو کیا ہوگا فقانت سوالت ہو جائے گا شراباً سراب کی طرح شراب کیسے کہتے ہیں شراب کو منی جو ہے خلاف حقیقت چیز اس کو سراب بولتے ہیں نکبلچوں میں حقیقت آنچت میں اس کو سراب بولتے ہیں ہاں تو جو اس کو عام طور پر جو ہے صحرا میں گرم موسم میں دور سے پانی جیسا نظر آتا ہے لیکن واقعی میں کوئی پانی نہیں ہے صرف آنکھوں کا دھوکہ تو اسے سراب کہتے ہیں نہ پھر ہر خلاف حقیقت چیز کو سراب کہا جاتا ہے اور مد قیامت کے دن جو ہے پہاڑوں کو اتنی تیزی سے چلا جائے گا کوئی انسانوں کو شراب محسوس ہوگا یعنی اس دن حرکت دی جائے گی ہاں جی پہاڑوں کو چلا جائے گا پہاڑوں کو تو وہ سراب بن جائیں گے ہاں جی تو یہ عظمت قیامت کی ایک عظیم حالات ہیں اس دن کے انسان اللہ تعالی جو ہے اس دن کے ہم جو لوگ ہاں جی ان حالتوں سے یقیناً یہ حالتیں تو قیامت کے دن برپا ہونا ہی ہونے ہر صورت میں لیکن جب برپا ہوگا سب میدان حشر میں آئیں گے ہاں میزان حشر میں آنے کے بعد عال جنت کو پھر فیصلے ہوں گے ہاں جی ہر چیز کا نئے لوگوں کا انسانوں کے عامال نامۂ عامال صاحب ان کے ہاتھوں میں دے جائیں گے ہاں جی پھر اسی صاحب کے درمیان فیصلہ ہوگا پھر کو جنت طرح جانے کا حکم عمروں کو جاننے کی طرف اللہ طرف سے آخری فیصلہ ہوگا تو آج کے درمیان تک ہم اکتبا کرتے ہیں نمبر بیس